الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا النبيين والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله صلیات والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی و علی الیک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ اسوہج القاضی عیاض ابن موسی ابن عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب کتاب مستطاب کتاب مبارک الشفاء بتعریف حقوق المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے پچھلے دو درسوں میں نبی کے کریم اوف الرحیم علیہ افضل و تسلیم کے علم غیب کے حوالے سے جو معجزات بیان کیے گئے شفا شریف میں انہیں ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے آج کے سلسلے میں بھی کچھ حصہ اس کا مکمل کریں گے مختلف حضر الصلاۃ اسلام کی غیب کی خبریں قاضی آزمال کی رحمتہ اللہ تعالی نے بیان فرمائی مزید بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید ردی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عقید کے پاس بھیجا تھا اور یہ عقیدر جو ہے یہ ایک علاقے کا گورنر تھا اور یعنی وہاں کا بادشاہ تھا حاکم تھا تو حضور علیہ السلاۃ اسلام نے جب حضرت بن ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدر کی طرف بھیجا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان نکا تجدید یسیید البقر یعنی جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ گائے کا شکار کر رہا ہوگا یعنی وحشی جانوروں کا شکار کر رہا ہوگا تو فرماتے ہیں کلو حافظ حیات ہی و باد موت ہی کما قال علیہ السلاط اسلام یعنی یہ واقعہ جو حضرت خالید بن ولید والا ہے یہ اور اس سے پہلے جو بہت سارے واقعات قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ تعالی بیان کرتے ہوئے آئے ہیں جن کو ہم سن چکے ہیں ان تمام کے بارے میں قاضی اعظمال رحمۃ اللہ تعالی ہی فرماتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام حضور علیہ اصلاط اسلام کی زندگی میں بھی اور آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی پائے گئے یعنی کئی معاملات وہ تھے کہ جن کے بارے میں آپ نے خبر دی کہ ایسا ہوگا یعنی آپ کی حیات کے اندر ہی تو وہ دنیاوی حیات کے اندر ویسا ہی ہوا اور بہت سارے معاملات وہ تھے کہ جن کے بارے میں بعد کے لیے خبر دی تھی تو ان میں سے کئی واقعات رونما ہو چکے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی حضرت خالد دن ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اقیدر کے پاس پہنچے تو حضور السلاد اسلام نے جو اس کا شکار کا بتایا تھا وہ شکار ہی کر رہا تھا یعنی یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ وہ شکار کر رہا ہوگا اور جب خالد بن ولید رضی اللہ اس تک پہنچیں گے تو بھی وہ شکاری کر رہا ہوگا یعنی یہ تو بہت سارے واقعات جو نام لے لے کے بیان کیے ہیں اس کے علاوہ حضور ع. علیہ السلاط اسلام کے پاس جو آپ کے صحابہ بیٹھا کرتے تھے اور جب آپ بدین تشریف لائے تو بہت سارے منافقین بھی موجود تھے کہ جو اپنا کفر دل کے اندر چھپائے اور اسلام کو ظاہر کر کے حضور ع. علیہ الصلاط اسلام کی مجلس میں آکے کے بیٹھا کرتے تھے تو حضور علیہ السلاط السلام جس طرح مومنوں کو ان کے دلوں کی باتیں بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے یہ ایک نہیں کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے کہ بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام رام علی مردوان حاضر ہوئے تو سوال کرنا چاہ تو حضور علیہ السلاط اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں تمہارا سوال بھی بتا دوں اور اس کا جواب بھی بتا دوں اور اگر تم چاہو تو تم سوال کرو میں تمہیں جواب دوں تو صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کی کہ آپ ہی سوال بتا دیجیے آپ ہی جواب بتا دیجیے تو اسی مومنوں کے بارے میں بھی بتاتے تھے اسی طرح منافقین جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم بڑے ہوشیار ہیں حضور علیہ اصلاط اسلام ان کو بسا اوقات تو اشاروں کے اندر باتیں بتا دیا کرتے تھے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا چیز موجود ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ایک ایک منافق کی نشاندہی کر کے اس کو مسجد سے باہر نکل تھا حتّہ کہ یہاں تک پیش آیا معاملہ کہ ان منافقین میں سے بعض یہ کہا کرتے تھے کہ خاموش ہو جاؤ تنہائی میں گفتگو کرتے تو کتنے خاموش ہو جاؤ اللہ کی قسم اگر کوئی اور ان کو خبر دینے والا نہ ہو تو اس مدینہ طیبہ کے جو پتھر ہیں وہ بھی حضور علیہ السلاط اسلام کو بتا دیں گے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی حضور علیہ السلاط اسلام کے جو غیبی اخبار ہیں غیبی خبریں ہیں جو آپ نے خبریں دیں اخبار یہ تمام کی تمام اتنی مشہور و معروف تھیں وہاں کہ ان کو اس بات کا اندیشہ رہتا تھا کہ تنہائی میں بھی بات کریں گے تو ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتانے جو ہمارا عقیدہ ہے لیکن ان کا یہ ذہن تھا کہ اگر کوئی دوسرا بتانے والا ہماری سن کے نہیں بتا رہا تو یہ پتھر بھی حضرت علیہ السلاط اسلام کو جا کے بتا دیں گے ہم نے حضور علیہ السلاد اسلام کے بارے میں اس طرح بات کی ہے آگے قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تلاڑے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلاط نے اس حوالے سے بھی غیب کی خبر دی کہ جب آپ علیہ السلاط اسلام پر جادو کیا گیا جس کا تذکرہ بخاری مسلم کے حدیثوں کے اندر موجود ہے اور ولید بن العاصم نے حضر السلاط اسلام پر اس کی بیٹیوں نے جادو کیا تو کچھ دن تک جو بشری عوارث تھے وہ تاری رہے یعنی حضر السلاط اسلام کے جسم میں اقدس میں تکلیف رہی تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے علم سے حضر الصلاۃ اسلام نے پوری صورتحال حال صحابہ اکرام علی مردوان کو بتائی کہ فلا مقام پر فولہ کنویں کے اندر اس طرح خجور کے گوشے کے اندر وہ بال جو کنگی میں استعمال ہوئے تھے کنگی کے اندر رہ گئے تھے وہ اس میں ڈال کر جادو کیا گیا ہے ایک ایک چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ان جادوگروں کے بارے میں بھی بتایا کہ کس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے فرماتے سہر سہرہ بہی لبی دبر العصمی و کون ہوں مشاکن فی جفی جف تلع تلّیا <الصفتی> اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اور بنی ہاشم کا قریش نے بائکاٹ کیا اور شاب ابی طالب کے اندر تین سال تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے بنو ہاشم جو ہے وہ وہاں پر محصور رہے تو قریش نے جو معاہدہ کیا ہوا تھا آپس میں کہ اور اس کو لکھ لیا تھا کہ بائیکاٹ کریں گے ان تک کوئی چیز پہنچنے نہیں دیں گے ان سے تمام کی تمام تعلقات ختم کر دیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے تو بعض اس وقت ایسے موجود تھے کہ جو اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے اگرچہ اسلام لے کر نہیں آئے تھے لیکن اس طرح بائی کر دینا کہ آپ علیہ الصلاط اسلام تک اور آپ کے خاندان تک کوئی چیز پہنچنے نہ دیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کے آپس میں یہ مکاتع یہ بائی ختم ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ جا کے وہ مہادہ کے جو انہوں نے کابت اللہ المشرفہ کے اندر لگایا ہوا ہے اس کو جا کے دیکھ لو کہ وہ تمام کا تمام دیمک کھا گئی ہے سوائے وہ مقام کے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے اگر ایسا نہ ہو تو مجھے بتا دینا تو قریش جب وہاں پر گئے تو جا کے دیکھا یعنی جو لوگ سلاح کروانا چاہ رہے تھے وہ قریش کے ساتھ وہاں جا کے دیکھا انہوں نے تو واقعی جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ معاہدہ جیسا ہوا تھا وہ سارا کا سارا دیمک کھا گئی تھی صرف جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا وہ جگہ باقی تھی تو پھر ان کو سلاح کرنی پڑی بائی جو ہے وہ ختم کرنا پڑا وہ اسم مح قریشن کما کالا اور اس سے پہلے میراج کے باپ کے اندر یہ تفصیل گزر چکی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ واپس آئے میراج سے تو کفار قریش نے آپ سے اس بارے میں سوال کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ بیت المقدس یعنی مسجد اقسا کی پوری جو تصویر ہے پوری جو صفت ہے وہ ہمارے سامنے بیان کریں کہ وہ کیسا ہے کیسی ہے وہ مسجد اقسا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسجد اقسا کو کر دیا گیا تو آپ نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر کیونکہ جب گئے تھے تو اس وقت زہرے کے بندہ آ, ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ نہیں دیکھتا کہ ہر چیز آ کے بیان کرنی ہے اس نے تو نبی یہ کریم صلی اللہ تعالی علی وسلم کے سامنے اب کر دی گئی اور آپ علیہ الصلاۃ اسلام مسجد اقصا کی پوری تصویر ان کے سامنے بیان کرتے رہے پوری صورت ان کے سامنے بیان کرتے رہے یہ بھی غیب کا علم ہے کہ اس طریقے سے چیز کو نہیں جانا جا سکتا نہ ہوا سے سے جانا جا سکتا ہے نہ عقل کے ذریعے جانا جا سکتا ہے حضور الستاد استعم نے اتنی دور چیز کو دیکھ کر ان کے سامنے بیان فرمایا فرماتے ہیں کفاری قریش ان بیل مکریسی اسرای و نہ من ارفا ہو اے لام ہوں بحم الرا علیحا فی طریقہ پہلے والے درج کے اندر میں نے بیان کیا تھا کہ جو نشانیاں ہیں قیامت کی وہ تین طرح کی ہیں اور ان میں سے جو سگر وہ ظاہر ہو چکی ہیں جو وسطی ہیں اس کے بارے میں بھی علما کا یہی کہنا ہے کہ وہ اس کا دور چل رہا ہے اور جو کبرا ہے آنے والی اس کے مقدمات اب ظاہر ہوتے جا رہے ہیں یعنی اس کا اب پیش خیمہ یہ ہوتا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں کہ جو علامات قبرا سے پہلے ظاہر ہو رہی ہیں تو قاضی آزمال کی رحمت اللہ تلا اب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بہت ساری خبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرب قیامت کی دین جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی وہ ہوں گی لیکن ان کے مقدمات ان کی ابتدائی باتیں ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں انہی میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ بیت المقدس جو ہے اس کا آباد ہونا بیت المقدس کا آباد ہونا یہ مدینہ منورہ کی ویرانی کا سبب بنے گا بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ منورہ کی ویرانی کا سبب بنے گا اور مدینہ منورہ کی ویرانی جو ہے یہ ملحمہ کے خروج کا سبب بنے گا یعنی ابتدا ہوگی ملحمہ جنگ کو بولتے ہیں قرب قیامت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑی جنگ کی خبر دی کہ بہت بڑی جنگ ہوگی کہ نہ اس سے پہلے ایسی جنگ ہوئی نہ اس کے بعد کبھی ایسی جنگ ہوگی جس میں مسلمان رومی بھی جمع ہوں گے اور پھر اس میں ایک ماں طاقت کے خلاف جنگ ہوگی پھر مسلمانوں کی رومیوں سے یعنی نصارہ سے جنگ ہوگی یہ ساری خبریں دی گئی اس کو ملحمۃ القبرا بولتے ہیں ملحمۃ القبرا بولتے ہیں تو اس کے ظہور کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ مدینے منورہ کا ویران ہونا اس کے فوری بات جو ہے یہ ملحمۃ القبرا ہوگی یعنی بڑی جنگ واقع ہوگی اور جب مرحمت ملحمۃ ہوگی تو اس سے پہلے قسطنطنیہ یعنی استنبول یہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہوگا اس حدیث کا تقاضا یہ ہے تو جیسے ہی ملحمت القبرہ ہوگی بڑی جنگ ہوگی اس کے فوری بات جو ہے وہ قستنتنیا دوبارہ مسلمان فتح کر لیں گے یعنی استنبول کو فتح کر لیں گے اور پھر استنبول جو فتح ہو جائے گا تو اس کے فوری بعد جال نکل آئے گا یہ ساری کی ساری خبریں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی جن کے بظاہر مقدمات اب نظر آتے ہیں فرما يقوله عمران بيت المقدس خراب يسرب وخراب يسرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطنية ومن أشرات الساعة وآيات حلولها وذكر النشر والحشر وأخبار الأبرار والفجار والجنة والنار وعرصات القيامة يعني ایک تو یہ خبریں دیں حضرال الاصلاط اسلام نے جو ابھی میں نے بیان کی اس کے علاوہ بہت ساری خبریں حضرال الاصلاط اسلام نے بیان فرمائیں امام مہدی کا تشریف لانا امام مہدی کے متصل دجال کا آنا دجال سے متصل حضرت عیسیٰ علیہ اصلاح اسلام کا آنا حضرت عیسیٰ اصلاط اسلام سے متصل جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا آنا پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورج کا مغرب سے نکلنا تین زلزلے واقع ہونا آگ کا نکلنا یہ ساری کی ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو قرب قیامت میں بالکل آخری وقتوں کے اندر یہ واقع ہوں گی صرف یہاں تک بیان نہیں فرمایا بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے قیامت واقع کیسے ہوگی اس بات کو بھی بیان فرمایا حشر کیسے ہوگا نشر کیسے ہوگا پھر اس کے بعد میدان قیامت کے دوران کیا کیا معاملات پیش آئیں گے اس کو بھی حضور السلاط اسلام نے تفصیل کے ساتھ بیان یوں ہی جو نیک لوگ ہوں گے ان کو جنت کے اندر کیا کیا مقامات دیے جائیں گے یہ بھی حضرت علیہ اسلام نے بیان فرمایا اور یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجار کے جو مقامات تھے یعنی جو بدکار ہوں گے ان کو جہنم کے اندر کیا کیا عذابات دیے جائیں گے وہاں ان کے کی کیا معاملات ہوں گے اس کو بھی حضر علیہ السلاط اسلام نے بیان فرمایا یہ ساری کی ساری غیب کی خبریں کہ اس کو بندہ نہ سون کے جان سکتا ہے نہ دیکھ کے جان سکتا ہے نہ سن کے جان سکتا ہے نہ چھو کے جان سکتا ہے ٹھیک ہے نہ ہی عقل کے ذریعے اس کو جان سکتا ہے یہ ساری اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کی خبریں دیں آپ کو غیب کا علم حاصل ہوا اور وما ہوا علی غیبی بھی پر عمل کرتے ہوئے حضور علیہ السلاق اسلام نے یہ تمام کی تمام خبریں اپنی امت کو بھی بیان فرمائیں جو ان کے حق میں بیان کرنا ضروری تھا یا ممکن تھا یہ بیان کرنے کے بعد قاضی آزمال کی رحمت اللہ تلڑ آخری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ فیم اشرنا منقطع احادیث الطی زکرنا کفایتن و اکثر و عند الاما کی یہ جو باتیں ہم نے ذکر کی نا اس کے لیے الگ سے بہت بڑی کوئی کتاب ہونی چاہیے دیوان مفردہ الگ سے کوئی دیوان ہونا چاہیے الگ سے کوئی کتاب اس کی ہونی چاہیے جو کئی اجزاء پر مشتمل ہو کئی اجزاء پر کئی حصوں کے اوپر مشتمل ہو صرف اس کے اندر یہی حضر اللہ اسلام کی غیب کی خبریں ہوں اور فرماتے ہیں کہ جو ہم نے حدیث کے نقطے آپ کے سامنے بیان کیے مختصر مختصر جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا اس میں کفایت ہے یعنی جو عقل رکھتے ہیں شعور رکھتے ہیں وہ ان کو سن کر ہی جان سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کو کس قدر غیب کا علم عطا فرمایا ہے فرماتے ہیں اس کی اکثر حدیثیں صحیح کتابوں کے اندر موجود ہیں اور آئمہ کے نزدیک معتبر روایتیں ہیں اور پھر اس کے بعد علماء اہل سنت نے بکثرت اس موضوع پر کتابیں تحریر فرمائی بالخصوص امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تلاڈے نے تو اس موضوع پر جو ہے وہ کمال ہی کر دکھایا اور صرف دو دن اور تحقیق کے مطابق فقط آٹھ گھنٹے میں آپ نے اد دولت المکیہ جیسی کتاب بخار کے حالت میں تحریر فرمایا وہ بھی مکہ مکرمہ کے اندر کہ جب وہاں کے اس وقت کے ترکی گورنر نے اس کتاب کو سنا تو وہ جھوم اٹھا اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی تو اپنے نبی کو اپنے حبیب کو یہ عطا فرماتا ہے اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کرتے ہیں پھر اس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے کئی کتابیں تحریر فرمائی اس کتاب کے اوپر کتاب تحریر فرمائی امباء الحائی کے نام سے امباء الحیع کلامس انکل شعی کہ قرآن کے اندر ہر شیئی کا بیان ہے اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا عربی زبان میں اور اس میں امام اہل سنت نے وہ کمال نقطۂ بیان کیے کہ عرب کے علما میں سے کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جس کو اپنا عشق رسول بڑھانا ہو اس کتاب مطالع کا مطالعہ کیا کرنا امبا الحق کہ اس میں امام اہل سنت نے بہت خوبصورت نقطۂ بیان فرمائے ہیں یہاں تک یہ ہماری علم غیب کی فصل پوری ہوئی اگلی فصل کے اندر اگلے درس کے اندر قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ تلاڑے اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی آپ کے دشمنوں سے حفاظت فرمائی اور آپ کو جو عذیت پہنچانا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالی خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کافی ہوا ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کی جاتی تھی اور یہ حفاظت توکل کے منافی نہیں کسی کی حفاظت ہونا یہ اس بات کے منافی نہیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی پر توکل نہیں اس لیے کہ توکل یہ ترک اسباب کا نام نہیں ہے یعنی آپ اسباب کو چھوڑ دیں جو چیزیں اختیار کرنی چاہیے اس کو چھوڑ دیں اس کا نام اسباب نہیں ہے تبکل یہ نہیں کہ آپ کھانا نہ کھائیں تو یہ نہیں کہ آپ مال نہ کمائے آپ روزی نہ کمائیں یہ توکل نہیں بلکہ توکل یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے آپ کام کاج کریں آپ روٹی پکائیں کھانا کھائیں لیکن نظر خالی کے اسباب پر ہونی چاہیے کہ آپ کو جو روزی دے گا وہ اللہ تبارک والا تاڑا دے گا یہ روٹی خود سے آپ کی بھوک ختم نہیں کرے گی یہ بانی خود سے پیاس نہیں بجائے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہ بھوک کو ختم کرے گا وہی پیاس کو مٹائے گا وہی کیا پیاس کو ختم کرے گا تو توقل نام ہے کہ بندہ اسباب کو اختیار کرے اور خالی کے اسباب کے اوپر نظر رکھے کہ کام بنائے گا وہ اللہ تبارک و تعالی ہی بنائے گا تو ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کی جاتی تھی لیکن پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ماہ یا اسیموں کا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرہ مقدسہ سے سر نکالا اور جو حفاظت پر وہاں پہ معمور صحابہ تھے اب بھی استوان ہراساں وہاں پر موجود ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان حضور الاسلام اسلام کے آم، کاشان اقدس کے باہر جس ستون کے پاس حفاظت کیا کرتے تھے وہ ستون آج بھی بطور نشانی وہ مقام موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے حضر الصلاۃ اسلام نے اپنا مبارک سر مبارک حجرے سے نکالا اور فرمایا کہ اب تم لوگ چلے جاؤ کیونکہ میری حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک وطر نے بیان فرمایا ہے تو اس بات کو قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ تعالی حدیث بھی بیان کرتے ہیں اور کئی ایتیں بیان کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں فصل فی عصمت اللہ تعالی له من الناس وکفایتی من آذاهو قال الله تعالی والله یعصمک من الناس وقال الله تعالی واسب لحکم ربک فإنک بعیوننا کہ اپنے رب کے حکم کے لیے رکے رہیے سبر کے کی لیے کیونکہ آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں وَقَالَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِنْ عَبْدًا کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے یا عبد سے مراد بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے فرمایا بکاف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادا مشرقین و قلعہ غیر اس آیت کی تفسیر میں ایک تفصیل یہ کی گئی ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کے لیے کافی نہیں کہ وہ ان کے دشمنوں یعنی مشرقین سے ان کو محفوظ فرمائے وقال انا كفيناك المستهزئين کہ جو آپ سے استہزاء کرتے ہیں آپ سے مذاق کرتے ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ناؤذو باللہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ ہم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہیں ہم خود ہی ان کا بندوبست کریں گے وقال تعالى و يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اور یاد کیجیے وہ وقت کہ جب کافر اپ کے ساتھ مکر کر رہے تھے آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ آپ کو نازب اللہ یا تو قید کر لیں یا شہید کر دیں یا آپ کو بے وطن کر دیں اور اللہ تبارک و تعالی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے تو یہ تمام کی تمام آیتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم کی حفاظت قال اخبرنا القاضي الشهيد ابو علي جني الصدفي بقراءتي عليه والفقيه الحافظ ابو بكر محمد بن عبد الله المعافري قال حدثنا ابو الحسين الصيرفي قال حدثنا ابو يعلى البغدادي قال حدثنا ابو علي جني السنجي قال حدثنا ابو العباس المروزي قال حدثنا ابو عيسى الحافظ قال حدثنا عبد بن عميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن عبيد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن الشقيق أن أعيشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يحرص حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس فأخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم يا أيها الناس إن صرفوا فقد عصمني ربي عز وجل اگے کچھ واقعات کافی ازمال کی رحمتہ اللہ تعالی اس حوالے سے نکل کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام علی و رضوان کی عادت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے ساتھ جب سفر کی عادت ملتی تو اپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام فرمانے کے لیے یہ لوگ درخت تلاش کیا کرتے تھے کہ جس کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیلولہ فرما سکیں دن میں آرام کر سکیں تو ایک مرتبہ حضور علیہ السلط اسلام آرام فرما رہے تھے تو ایک آرابی آیا یعنی عرب کے اور اس نے تلوار سوت لی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر اور پھر کہا کہ میں یمن کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچائے گا حضور علیہ السلط اسلام نے فرمایا اللہ اللہ بچائے گا تو فرعدت ید الاوابی اس کے ہاتھ कांपने लगे وسقط السيفه اور اس کی تلوار جو ہے وہ زمین سے گر گئی ودربا براسیہ الشجرا اور اپنا سر اس نے درخت پہ دے مارا حتا کہ اس کا جو بہجا تھا وہ بہنے لگ گیا پھر یہ ایت مبارکہ نازل ہوئی جس کو اگے ذکر کر رہے ہیں وروبیا ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا نزل منزلا اختار له اصحابه شجره يقيل تحتها فخرطفر من آیا اور اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ غورس بن الحارث اس کے ساتھ پیش آیا اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ جو آرابی تھا اس کا نام ہی غورس بن ال حارث تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو معاف فرما دیا. پھر یہ اپنی قوم کی طرف آیا تو آ کے اپنی قوم کو اس نے کہا کہ کہ میں تمہارے پاس سب سے بہترین ہستی کے پاس سے آ رہا ہوں یعنی اس اعتبار سے کہ اگر کوئی بندہ سر پہ پسٹل لے کے کھڑا ہو جائے یا تلوار لے کے کھڑا ہو جائے مارنے پہ پورا پورا قادر ہے پھر اس کے بعد وہ معاملہ ہی برکش ہو جائے معاملہ ہی الٹ جائے تو دشمن بالکل قبضے میں آ گیا اس سورت میں معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے قادر ہو کر بندہ کسی کو معاف کرے یہ آلہ زرفی کی مثال ہوتی ہے تو اس لیے غورس بن ہارث نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں تمہارے پاس بہترین ہستی کے پاس سے آ رہا ہوں خیر اناس کے پاس سے آ رہا ہوں اور اسی طرح کا واقعہ ایک مرتبہ غزوہ بدر کے موقع پہ پیش آیا کہ حضور علیہ السلاط اسلام قزائے حادت کے لیے جانے لگے تو ایک منافق پیچھے پیچھے آ گیا کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے تو اس کو اس کے اندر ناکامی ہوئی اور اس کی تلوار بھی گر کر آپ علیہ السلاط اسلام کے قبضے میں آ گئی وقد رويت هذه القصة في الصحيح وأن غورث بن الحارس صاحب هذه القصة وأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عفا عنه فرجع إلى قومه وقال جئتكم من عند خير الناس وقد حكيت مثل هذه الحكاية وأنها جرت له يوم بدر وقد انفرض من أصحابه لقضاء حاجته فاتبعه رجل من المنافقين وذكر مثله وقد ربي أنه بقع له مثلها في غصوة غطفانا بذي أمر مع رجل اسمه دعصر بن الحارس وأن الرجل أسلم فلما رجع إلى قومه الذي أغروه وكان سيدهم وأشجعهم قالوا له أينما كنت تقول وقد أمكنك فقال إني نذرت إلى رجل أبيضا طويل دفع في الصدري فضقعت لذهري وسقط الصيف من يدي فعرفت أنه ملك وأسلمت يعني اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ غزوہ بنی غطفان کے موقع پر پیش آیا کہ ایک شخص جو ہے جس کا نام دفر بن الحرارث تھا اور یہ اپنی قوم کا سردار تھا اور سب سے ان میں بہادر تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی حوالے سے آیا کہ حضرال علیہ اسلام کو نعوذ باللہ شہید کرے لیکن یہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گیا اور اسلام بھی لے آیا تو اس کی قوم نے کہا کہ تم تو یہ کہے کہ گئے تھے کہ میں نعوذ باللہ ان کو شہید کر دوں گا تو وہ کہاں گیا تمہارا کہنا حالانکہ تمہیں قدرت بھی حاصل ہو گئی تھی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے قدرت بھی حاصل ہو گئی تھی تو کہا کہ میں نے جب حزر الاسلاط کے پاس پہنچا تو ایک لمبے سے گورے شخص کو دیکھا سفید رنگ کے شخص کو دیکھا جو بڑا لمبا تھا اس نے میرے سینے پر ہاتھ مارا تو میں اپنی پیٹھ کے بل گر پڑا اور میری تلوار بھی میرے ہاتھ سے نکل گئی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ فرشتہ ہے اور یہ حضر والسلام کی حفاظت کر رہا ہے لہذا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے کر آ گیا اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی قیل و فیه نزلت آیا یا ایک کال کے مطابق یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی جب ایک قوم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا یعنی انہوں نے ارادہ کیا کہ تمہیں تکلیف پہنچائے تمہیں زر پہنچائے تو اللہ نے ان کو اس سے روک دیا اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی پر ممنوں کو توکل کرنا چاہیے تو اے ایمان والوں جو تم پر اللہ نے نعمت کی حالانکہ بچایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو ہم پر نعمت کی یہ بالکل ظاہر و باہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی طرح کا فائدہ پہنچنا یا آپ کی امت ہی کو فائدہ پہنچنا جتنے مقام نبی علیہ السلاۃ وسلام کے بڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی آپ کی شفقت و مہربانی ہمارے پر بڑھتی چلے جاتی ہے تو اس لیے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی تو اس کا فائدہ تمہاری طرف کر آنا ہے اسی واقعے کو مزید اور بیان کرتے ہیں قاضی آزمان کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غورس بن حارث اور محاربی اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قتل کا ارادہ کیا اور حضور علیہ تو کی توجہ نہیں تھی اور وہ آپ کے سر پر آ کے کھڑا ہو گیا اور تلوار اس کے ہاتھ میں تھی تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض کی کہ اللہم ہی بما شیعت اے اللہ تو جس طرح چاہے میری طرح سے اس کو کفایت کر یعنی میری اسے سے حفاظت فرما تو یہ اپنے مو کے بل آ کے گر پڑا مو کے بل آکے گر پڑا اور پھر ایک تو ہے مو کے بل گر پڑا اور ایک کھول کے مطابق جو وہ پیٹ کے بل گر پڑا اور اس کی تلو چھوٹ گئی۔ فرماتے ہیں وفى روايت الخطابي ان غورہ بن الحارث المحاربيه اراد ان يفتق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يشعر به الا وهو قائم على راسه منتسبا سيفه فقال اللهم اكفنيه بما شئت فانكب من وجهه من ذل ختم ذلخا بين كتفيه ونذر سيفه من يده وجع یعنی اس کو پیٹ پہ چوٹ لگی یا دونوں کندھوں کے درمیان چوٹ لگی جس کی وجہ سے وہ منہ کے بل آ کے زمین پر گر گیا اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی وَلا اسیم کا الناس تو چونکہ نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے تھے تو اس آیت کے نزول سے پہلے قریش کی طرف سے یک گونا خوف رہا کرتا تھا کہ وہ نقصان تو پہنچانے کے در پہ تھے ہی تھے تو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچا سکتے تھے اور بعض مقامات پہ نقصان پہنچایا بھی تکلیف پہنچائی بھی لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور السط استعم پاؤں پھیلا کے تشریف فرما ہو گئے یعنی آرام کیا اور فرمایا کہ جو چاہتا ہے میری خدمت کرے جو چاہتا ہے خدمت چھوڑ دے اب قریش میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارکو نے حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے وکیل کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمت ہاد ہل آیت استعلق ابو اللہ کی بیوی جس کو قرآن میں ہما الحطب کہا ہے لکڑیاں اٹھانے والی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہ کے اندر یہ کوئلے تک بچھا دیا کرتی تھی گرم لکڑیاں کوئلے جیسی بچھا دیا کرتی تھی لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر چل کے جاتے تو ایسا لگتا تھا جیسے نرم ریت کے اوپر چلتے ہوئے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تب یادا ابیبی و تب اور اس کی بھی مذمت اس کے اندر بیان ہوئی کیا ابو تباہ و برباد ہو اور اس کے ہاتھ ٹوٹ ہی گئے تباہ ہو ہی گیا وہ نہ اس کے مال نے اس کو فائدہ دیا نہ اس کی اولاد نے اس کو فائدہ دیا ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے جب یہ نازل ہوئی تو یہ بہت بد بخت بد نصیب عورت تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی مسجد کے اندر حضورۃ اسلام مسجد کے اندر موجود تھے شیخ محقق شیخ عبدالحق مہنچے سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج میں فرمایا کہ سعید البوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ رسول اللہ یہ آ رہی ہے اور یہ آپ کو تنگ کرے گی تکلیف پہنچائے گی آپ کو تو حضر علیہ السلام نے فرمایا بے فکر رہو یہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکے گی یہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی تو وہاں پہنچی حضر علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشریف فرماتے عزیہ ازمال کی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بدبخ کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر تھا فیر من فیرمین پتھر تھا جس کو اینٹ سمجھ لیں موٹی سی یہ تھی وہ کھڑی ہو گئی اور دیکھتی رہی ادھر ادھر اس کو صرف حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے تھے دوسرا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا تو اس نے پوچھا کہ حضر الصلاۃ اسلام کہاں مالکی رحمتہ اللہ تعالی نے تو یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے اس کی آنکھیں لے لی تھیں اس کی بسالت ہی چھین لی تھی کہ وہ حضرال السلاط اسلام کو دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی جبکہ شیخ محقق نے روایت روایتی نقل کی کہ حضر السلاط اسلام نے فرمایا کہ فرشتے نے مجھے اپنے پرو کے اندر لیا ہوا تھا کہ وہ مجھے دیکھ ہی نہیں پائے گی تو اس نے کہا کہ آئین صاحبوں کا آپ کے ساتھی کا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کی سگی چٹھی تھی لیکن اس کی بدبختی بختی تھی کہ اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے میری ہجو کی ہے یعنی اس کی برائی میں یہ آیت نازل ہوئی ہے نعوذ باللہ, نعوذ باللہ اس نے یہ کہا کہ اگر میں حضور علیہ السلاط اسلام کو پاتی تو یہ جو پتھر ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کر دیتی مارتی چہرے کے اوپر لیکن اس کو حضر علیہ اسلام نظر ہی نحيى فرمى وذكر عبد حميد قال كانت حماله الحطب تدعو الاضاء وهي جمر على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانما يتقوها كثيرا اهيلا وذكر ابن اسحاق عنها أنها لما بلغها نزول تبد قد ابي لهب وتب وذكرها بما ذكرها الله مع زوجها من الذم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد ومعه أبو بكر وفي يديها فهر من حجارة فلما وقفت عليها لم ترى إلا أبا بكر وأخذ الله تعالى ببصرها عن نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت يا أبا بكر صاحب کا فقت بلغنی جونی وَج تو غرب فہری فاہ اب بعض واقعات اور بیان کر رہے ہیں کہ بعض صحابہ کرام علی مرضوان اسلام لانے سے پہلے اور بعض منافقین کے بعض واقعین کے واقع بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے پہنچے تو حکم بن نبی آس کی روایت میں ہے کہ ہم نے اس بات کا عہد کیا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں گے آپ کو ڈرائیں گے تو جب ہم نے حضرت اصلاح اسلام کو دیکھا تو اپنے پیچھے سے ایک بھیانک آواز سنی اور ہمیں یہ گمان ہوا کہ جو مدینے کی وادی ہے تیامہ کی وادی ہے اس میں کوئی زندہ بچے گا ہی نہیں ایسی خطرناک آواز ہم نے سنی اور خود ہم بھی غش خا کے نیچے گر پڑے اور ہم اس وقت تک کھڑے نہیں ہو سکے جب تک کہ حضرت الاصلاط اطمینان سے اپنی نماز ادا کر کے اپنے گھر نہیں چلے گا یہ اللہ تبارک وطالعین نے آپ کی حفاظت فرمائی اسی طرح کہتے ہیں یہ حکم نبی آس کی روایت کے اندر ہے کہ ہم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ دوسری رات آ کے حضور علیہ اسلام کو نوز ڈرائیں تو جیسے ہی ہم قریب پہنچے تو صفا اور مروا یہ چلتے ہوئے ہمارے درمیان حائل ہو گئے اللہ تبارک نے صفا اور مروا کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی یہ تمام کی تمام روایتیں حسن صحیح درجے کی روایتیں موجود ہے جو کُطب احادیث کے اندر معروف ہیں, فرماتے ہیں وَأَنِ الْحَكَمِ بِنِ تَوَعَدْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ حتہ ادارہ خلفنا معامت احدن فوقانہ مخشی علينا فما اقفنا حتٰ قباثلاۃ ورجا ثم سمہ تو اخرى فجنا ادار ہو حضرضی اللہ عنہ یہ اور ابو جہان بن حفاظ دونوں حضرت عمر رضی اللہ کے ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ارادہ کیا ناؤزب اللہ ایک رات کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے قتل کے ارادے سے گھر پر پہنچے حضور السلاط اسلام کے مکان پر پہنچے تو حضر اللہ اندر سے تلاوت فرما رہے تھے حضر اللہ نے اللہ اکبر کہا نماز شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا پہلے سورف فاتحہ پڑھی پھر اس کے بعد آپ نے سورت پڑھنا شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ قطم الحاق سمود و اما فہ لیشن سب سرین سب اڈیاری من کوالباکیا آخر میں جب یہ آیت پڑی فہل ترالم بمباکیا کی کیا تم ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو تو یہ کپ کپاٹاری ہو گئی کہ ایسا خوفناک عذاب یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ جو آد و سموت پر نازل ہوا اور آخر کی جو الفاظ تھے باقیہ کہ ان میں سے کسی کو تم باقی دیکھتے ہو تو ابو جہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے کندھے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ انجو نجات پاؤ یعنی چلو جلدی کے ساتھ یہاں سے یہ دونوں کے دونوں وہاں سے نکل پڑے آیت تھے کرنے کے لیے لیکن خود اپنے اوپر ان پر در تاری ہو گیا سازی ازمال کی رحمت اللہ ہی فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کی ابتدا تھی کہ یہ دل کے اوپر ان کے اثر ہونا شروع ہوا پھر آہستہ آہستہ اس طرح کے واقعات پیش آئے آخر میں اپنی بہن سے قرآن سنا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان لے آئے تھے ٹھیک ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کی ہر طریقے سے حفاظت فرمائی چاہے کوئی شہید کرنے کے لیے پہنچا ہو تکلیف دینے کے لیے پہنچا ہو اللہ تبارک و تعالی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمایا کرتا تھا کچھ اور واقعات ہیں انشاءاللہ تبارک و اگلے درس کے اندر اس کو ہم بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کی مزید اللہ تبارک و نے کس طریقے سے حفاظت فرمائی اللہ تبارک و نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے توفیل ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے اندر حفاظت فرمائے آپ علیہ السلاۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے میں ہماری جہنم سے اللہ تبارک و حفاظت فرمائے امین بجاین نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم